پیشے کھانا محرف کے لیے روکوانی کا جب ڈال رہے تھے اکلانوں اپنے سر گا مری نہیں پاس لگا تل مالا جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یقینا اللہ تعالی یو کی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام المسیح عیسی سب نریما مسیح عیسی بن مریم ہے فی دنیا وجاہت والا ہے بہت بلند مرتبے والا ہے فنیا دنیا میں بالآخراتی اور آخرت میں وامین المقرابین اور مقرب لوگوں میں سے ہے وہ یوکلی مناسا اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی فلم گود میں فی فلم گہوارے میں گود میں لَا اور ادھیڑ عمر میں وَمِنَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا یہ کالت الملائے کا تو یا مریم ان شروع کے بھی کلیم تم من حسم المسیحب نو مریم جی ہنف دنیا وال مقرر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا ہے ایک کلمہ اور فرشتے نے مریم علیہ السلام سے چھپ کر نہیں سامنے آ کے جس کو کہتے ہیں بالمشافہ بالمشافہ بات کی سامنے آ کے مریم میں ہے نا فتح باشارن سویا انسانی شکل میں آئے اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا وضاحت نہیں وہ جو انسانی شکل میں ہم کلام وا علیہ السلام مسیح عیسب المسیح عیسی بن مریم اب مسیح د ہے مسیح عیسی بن مریم بھی ہے جب د کے ساتھ لفظ مسیح لگے گا تو اس کا مطلب ہے ممسوح ممسوح مسیح بمانا اسم مفول ممسوح العین مٹی ہوئی آنکھ والا ایک آنکھ سے کانا عیسا علیہ السلام کے ساتھ لفظ مسیح لگے تو یہ بمانا اسم فائل ہے مسیح اسم فائل، مسح کرنے والا ہاتھ والا ہاتھ پھیرنے عیسا علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی مسیح کا فرق پتا چل گیا ہاں مسیح عصا مساح کرنے والا چھونے والا مسیح دجال جس کی آنکھ کو, کو مس کیا گیا ہے مٹا دیا گیا ممسوس ممسوس اور مسیح بمانا ماسک ہاتھ پھیرنے والا فائل مسیح کا معنی مسیح کریں گے مسیح عیسا بن مریم و وجاہت والا اونچے مرتبے والے کو وجاہت والا کہتے ہیں اونچے مرتبے کو کہتے ہیں وجاہت وجاہت وجہ چہرے کو بولتے ہیں نا چہرہ انسان کا آئینہ دار ہوتا ہے انسان کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے چہرہ چہرہ شناسی چہرہ دیکھ کے بندہ پہچان لیتے ہیں اب جیسے سوری ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے ہاں کہ یہ تخریب کار ہے تقریب کار لا پروا لاٹ لاو والی طبیعت چہرے سے پتا چلتا ہے چہرہ چناسی ہے نا چہرے سے پتا چل جاتا ہے نہیں ہے کیا وہ چہرہ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو یہ دیکھیں نا کتاب آپ پڑھتے ہیں کتاب اگر حل نہ ہو تو حاشیہ دیکھ کر کتاب حل کر لیتے ہیں تو کئی وہ حاشیہ دیکھ کر بھی حل کر لیتے ہیں ہاں وہ چہرے کے پردے کے فائل نہیں تو بہرحال چہرہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اس لیے بلند و بالا مرتبے کو وجاہت کہا جاتا ہے وجی وجاہت والا بلند مرتبے والا چہرے کا پردہ فرض ہے تو یہ چند ایک او اللہ نے بیان کیے ہیں عیسی علیہ سلاط وسلام کے کہ وہ وجاہت والے ہوں گے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے اور گہوارے گود میں اور ادھیڑ عمر میں یکساں بات کریں گے یہ بچہ جب گود میں ہوتا اس وقت بات نہیں کرتا لیکن یہ انہوں نے اس وقت بھی بات کی ایسے جیسے ادھیڑ عمر والا بندہ سیانی بات کرتا ہے سیاح آدمی کلمے کی کچھ خبری کلمے سے بدل ہے نا اپنا کلمے کا نام ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کلمہ کلما ہی ہے پالت اس نے کہا ربی احمد رب انا یقون بالا دن میرے لیے بچہ کیسے ہوگا وَلَمْ یم سسنی اور نہیں چھو مجھ کو کسی بشر نے کہا فرمایا کزالی کلو اسی طرح اللہ تعالی یخلوق پیدا کرتا ہے ما یا جو وہ چاہتا ہے اِذَا کو امر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا ما یقلاح تو بے شک وہ اس کو صرف یہی کہتا ہے کن کو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے ہاں جی جب ان کو خوشخبری ملی نا بچے کی تو پریشان ہو گئے کہ مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا تو پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی تو اسباب موجود نہیں ہے دنیا تو اسباب کو ہی ملحوز رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اضال کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے پھر زکریہ علیہ السلام و میں اللہ نے کہا ہے یف اور یہاں پہ کیا کہا ہے نے کہا نا الیہ علیہ السلام نے میری اولاد کیسے ہوگی میں بوڑھا میری بیوی بانچ میں اللہ تعالیٰ اسی طرح یف آلو ماں کرتا ہے اور یہاں پہ کیا کہا یق پیدا کرتا ہے وہاں پہ یف اس لیے کہا وہاں پہ تو میاں بیوی بی دونوں موجود تھے اسباب موجود تھے اور یہاں پہ اسباب موجود نہیں تھے اس لیے یق کا لفظ بولا ہے یو علی اور وہ اس کو سکھائے گا علیہ السلام کو کتاب والے حکمت اور حکمت و توراتا اور تورات وجیلا اور انجیل ایک جگہ منقر حدیث سے پتلا سنت بلطان کا ایک قصبہ ہے بلکہ شہری ہے قریبی وہاں گڑھ تھا منقرین حدیث کا وہ جماعت المسلمین کا وہ لزول مسیح کے منکر تھے میرا ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا تو مناظرے میں مناظر نے یہ بات کہی کہ مغایرت کے لیے آتی ہے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ان کو واؤ کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے جیون میں ایک یہ بات آئی تو میں نے اس کو یہیں پہ پکڑ لیا میں نے کہا اللہ نے کہا کہ اللہ عیسی علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور اس نے یہ بات بھی تسلیم کی منقرد ہی تھا نا اس نے یہ بات تسلیم کی کہ قرآن کے الفاظ کا معنی وہی کیا جائے گا جو قرآن سے ثابت ہو ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کی گرفت کر لی میں نے کہا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یو علیمر والحکمہ امر اک ماں کتاب امر کتاب اکمت سے مراد کیا ہے کتاب سے مراد قرآن حکمت سے مراد سنت اور حدیث اچھا یہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ الب الکتاب و حکمت اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بھی دے گا انجیر کا بھی کتاب کا بھی حکمت کا بھی چار چیزوں کا ذکر کیا ہے تورات تو, تو عیسا سے پہلے نازل ہو چکی تھی موسی علیہ السلام پر اس کا علم تو آ ہی جانا تھا انجیر اس... ان پر نازل ہوئی عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ عیسیٰ پر اس کا علم بھی آ گیا تو پھر اللہ بتاؤ کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ نے ان کو کب دینی ہے تو تم کہتے کہ وہ فوت ہو گئے دوبارہ نہیں آئیں گے دنیا میں ان کا نزول نہیں ہوگا تو پھر کتاب و اکمت کدھر گیا کتاب و اکمت تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن اور عدیث کو تو اب عیسا علیہ السلام کو اگر اللہ نے پہلے ہی قرآن عدیش سکھا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا مقصد وہ تو, تو پہلے نارض ہو گیا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ تھے اس وقت ہی ان کو قرآن اور عدیث بھی سکھا دی تورات اور انجیل بھی سکھا دی پھر قرآن کا نزول نبی اخلاط و السلام پر تو نہ ہوا پھر تو عیسا پر ہوا ان کو پہلے جو سکھا دیا یہاں وہ بیچارہ پھنس گیا اس نے بہت بھاگنے کی کوشش کی میں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا یہیں پہ پکڑ دیا اس کو وہ الکا اور یہیں پہ بات ختم ہو گئی مناظرے کا اصول ہے آپ جب بدے مقابل مناظر کو کہیں پھنسا لینا پھر وہ دائیں بائیں ادھر ادھر کی جتنی باتیں کرے باقی سب میں پہلے یہ اسے ہیلے نہ دیں ہمارے مناظر چھ چھ گھنٹے مناظرہ کرتے ہیں کیوں اس لیے چھ گھنٹے کا مناظرہ تین گھنٹے کا مناظرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مناظر آگے سے آگے بھاگتا جاتا ہے یا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جاتے پکڑ پکڑائی کھیلتے رہتے ہیں جب آپ نے ایک فیصلہ کن بات کی ہے نا وہاں سے نہ وہ اپنی چرم میں جتنے مرضی دلائل پیش کرے جو کچھ مرضی کہ نہ پہلے اس کا جواب پھر آگے چلیں ہر بات کا ہم جواب دیں گے ایک ایک, ایک کر کے اصول کی بات ہے پہلے ایک بات ہے وہ پھر آگے چلیں یوں تو پانی میں مدانی جاری رکھو گے نتیجہ کسی نہیں نکلے گا پکڑ نہیں یہ تو یہ نزول مسیح کی بھی دلیل بنتی ہے اگرچہ اس کے دماغ میں آ جاتا تو اس کی تعویل کر سکتا تھا کہ کتاب سے مراد انجیل ہے اور حکمت سے مراد عیسی علیہ السلام کو دی گئی حکمت ہے لیکن اس ٹائم اس سے یہ کام بنا نہیں پھنس گیا جواب دینے کو دے, دے لیتا وہ آگے چلا جاتا لیکن ہم نے آگے نہیں جانے دیا اس سے جواب نہیں بنا یو المل کتاب یو المل کتاب وہ اس کو تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ کتاب کی حکمت کی وقت اور تورات کی بل انجیلا اور انجیل کی رسول علا بنی اسرائیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف چلے آن تو بات نہیں مار سے علم لیں گے ہاں سے علم سیکھیں گے مدرسہ سسٹم تو نہیں چلے گا اس وقت ختم ہو جائے گا اب بھی ایسے ایسا ختم نہیں ہو رہا ہے مضبوط تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا متافر کا متا ہیرو کا مین اللہ دینا کا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے وحی کی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی ہوگی یقینا کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے بلکماؤ دلئی کا میرا ربک رسول نیلا بنی اسرائیل اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف انی قد جیسو کم کے بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس جیسو کا معنی میں آیا ہوں لیکن آگے با آ رہی ہے جس نے اس کو متعدی کے معنی میں کر دیا جیسو کم بھی آیا تھی میں ربی کم میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے انی اخلو قم کہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مینتینی مٹی سے کا حیعت تیری پرندے کی شکل کی طرح کا حیعت تیری پرندے کی شکل کی طرح حیعت کی طرح فَأَنْ فُوْخُو فِيهِ تو میں اس میں فونک مارتا ہوں فَيَكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ اللہ تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ پرندہ بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاهَا وَالْأَبْرَاسَا اور میں پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں ابری بری کرتا ہوں تندرست کرتا ہوں الکما پیدائشی نابینا کو البراسا اور برس والے کو عیل مؤتا اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بلا اللہ اللہ کے حکم سے وہ انبی اور میں تم کو خبر دیتا ہوں بتاتا ہوں بیما اس کے بارے میں جو تم کھاتے ہو وما تد فی بو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو یا بیما تاکو لونا فی بوتی کم جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو سمجھ آ رہی ہے تقدیم تاخیر ہے کلام میں فی بوتی کا تعلق چاکو کے ساتھ ان نفید علی کلا آیا کن کن تمین یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مؤمن ایمان لانے والے ماننے والے موسا علیہ السلاط اسلام کے دور میں جادگروں کا دور تھا تو اللہ تعالی نے ان کو موجدے جیسے ہٹا دیے جو جادوگروں کا ناتکا باندھ کرتے تھے ہاتھ چمکنے لگ جاتا من گئی سو ان آیا تن افرا لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتا وہ سانپ ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو کھا گیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے عقل ان کی چکرا گئی آخر ماننے پر مجبور ہو گئے مسلمان ہو گئے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ موسا علیہ السلام کا جو موجرا ہے یہ جادو نہیں جادو گروں کو تو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں مسلمان ہوتے عیسا علیہ السلام اسلام کے دور میں حکیموں طبیبوں کا ڈاکٹروں کا دور دورہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے موجے عطا کیے جو لا علاج بیماریاں تھیں ان کا علاج عیسا علیہ السلام کر لیتے موت ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں عیسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا بڑے بڑے براغا فسحا شعہا ادبا ان کا ٹوٹی بولتا تھا زبان و بیان کے بڑے ماہر تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کیا اس میں ایسی فصاحت ایسی بلاغت اور ایسا ادب ہے کہ یہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہر نبی کو اس کے ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ معجدہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ان کو موج دے دیے تھے پرندے بناتے پھونک مارتے پرندہ اڑنے لگ جاتا کوڑ اور برس کی بیماری والا اور پیدائشی نابینا ان کو یہ ٹھیک کر دیتے برس بیماری ہے فلبیری کی بامصد اور تصدیق کرنے والا لما بیندیا جو میرے آگے ہے ہیں سامنے ہے مینتوری طورات سے کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں کم بھی آیا تھی مبی کم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی مبی کم تمہارے رب کی طرف سے فتح اللہ واطی پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ عربی و رب تم یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے فاگو دس اس کی عبادت کرو ہاد مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فلما احسا عیسی منہ القفرا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے محسوس کیا کفر احسا محسوس کیا مین ہوں سے القفرا قفر کالا کہا من انصاری ار اللہ کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں کارل حواری یونا ہواری حواریوں نے کہا, کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آ منا ہم اس پر ایمان لے آئے وہ شد اور گواہ ہو جا بھی انا مسلم کے بے شک ہم فرما بردار ہیں ربا نائیں ہمارے رب آمنا منا انزلتا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تون نے نازل کیا و تباہ رسولہ اور ہم نے رسول کی پیروی کی فخن شاہدین تو ہم کو لکھ دے گواہوں میں سے شہادت دینے والوں میں سے و ماکار ماکار اللہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی وہ اللہ خیر الما اور اللہ تعالی تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے ان کی تدبیر کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اللہ کی تدبیر کیا تھی جو قتل کرنے کے لیے پہلے خدا اس کو عیسی کا ہم شکل بنا دیا لوگوں نے اس کو قتل کر دیا بڑی اسرائیل پر یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے بہت کچھ حرام ہوا تھا تو ان میں سے کچھ عیسیٰ علیہ سلاط و کی شریعت میں دوبارہ حلال ہو گیا اور کچھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کے حلال ہوا اللہ تعالیٰ پروات ابھی حَرَّمْنَا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کیا یعنی اصلاً وہ چیزیں حرام نہیں تھی چیزیں حلال تھی لیکن انہوں نے ظلم کیا بطور سزا ان کے لیے یہودیوں کے لیے چیزیں حرام ہوئی تھیں سزا کے طور پہ تو وہ جو سزا کے طور پر حرام تھی وہ حلال کی اللہ تعالیٰ نے